اگلا سوال ہے کہ ایسا جانور جس کا کان چرا ہوا ہو کیا اس کی قربانی جائز ہے تو کان ہو دم ہو چکی ہو یہ سب اگر ایک تہائی تک چرے ہیں ایک تہائی تک چرے یا اس سے زیادہ چرے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے ہاں اگر ایک تہائی سے کم چر گئے ہیں جیسے بکرے کے کان وغیرہ میں کبھی کوئی چیرا لگ جاتا ہے ایک تہائی سے کم چرے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہوگی اس میں ایک اور بھی بات نور رکھ لیجیے کہ اگر پیدائشی جس جانور کے کان ہی نہ ہو پیدا ہوا جو جانور اور اس کے پیدائشی کان ہی نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی و اللہ تعالیٰ عالم